بسم اللہ الرحمٰم صورت النّ آیت گیارہ علم پچھلی آیت میں فرمایا کہ اے موسا آپ نہ ڈرے کیونکہ میرے حضور میں رسول نہیں ڈرا کرتے یعنی میرے ہاں تو صرف ظالموں کو ڈرنا چاہیے اور آپ رسول ہیں آپ کیوں ڈریں عشایت میں سمجھایا کہ ظالم بھی اگر توبہ کر لے تو ان کے لیے ہماری مغفرت و رحمت کا دروازہ کھلا ہے پھر ان کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ترجمہ مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکیوں سے بدل دیا ہو تو میں بخشنے والا مہربان ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ کر خوف اور خطرہ صرف ان کو ہونا چاہیے جو کوئی زیادتی اور گناہ کر کے آئے ہوں لیکن اگر وہ بھی برائی کے بعد سچی توبہ کر لے اور نیکیاں کر کے برائی کے اثر کو مٹا دے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا ہے آیت چوالیس ليلا لا دخل الصرح فلم ما راته حسبت هولجة حسبت هولجة وكشفت عن ساقيا قال انه صرح مرد من قوار قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ملقى بالقيس كتابة رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ترجمة کہنے لگی اے میرے رب میں نے کفر و شرک کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی کی فرما بردار ہوئی جو سارے جہان کا رب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے راستے میں پتھروں کی جگہ شیشے کا فرش تھا یہ چمکدار شیشہ دور سے یوں نظر آتا تھا جیسے پانی لہرا رہا ہو اور ممکن ہے کہ شیشے کے نیچے واقعی پانی ہو ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس نے پانی سمجھ کر پنڈلیاں کھول لیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیشے کا فرش ہے پانی نہیں بلقیس کو اپنی عقل کا قصور اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عقل کا کمال معلوم ہوا وہ جان گئی کہ دین کے معاملے میں بھی جو یہ سمجھے ہیں وہی صحیح ہوگا گویا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو متنوع فرمایا کہ سورج اور ستاروں کی چمک دیکھ کر ان کو خدا سمجھ لینا یہ ایسا ہی دھوکہ ہے جیسے آدمی شیشے کی چمک دیکھ کر پانی کا گمان کر لے آیت چیلیس قبل حسن حسن حسن الله اللہ کم حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی طرف بلایا ترجمہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلائی سے پہلے برائی یعنی عذاب کو کیوں جلدی مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے یعنی گناہوں کی معافی اور بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور وہ نہ مانی تو آپ نے ان کو عذاب سے ڈرایا وہ ضد میں آ کر کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو جلدی عذاب لے آئے اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایمان اور توبہ کی بلائی پر تو آئے نہیں الٹا برائی یعنی عذاب کو جلدی مانگ رہے ہو عذاب آیا تو تمہارا کچھ بھی نہ بچے گا ابھی موقع ہے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت و حفاظت میں آ جاؤ سمر استغفار رحمت الہی لالکم ترحمون۔